ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ حالتے روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ توقیفی ہیں وہ شریعت نے بتائی ہیں ہم اپنی طرف سے کسی ایسی چیز کو کسی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے جو شریعت نے نہ بتائی ہو کہ ہم کہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس سے روزہ باتل ہو جاتا ہے جن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے شریعت نے بتا دی ان چیزوں میں ہمیں احتلام نہیں ملا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر علماء کلام کا اجماع ہے اور اس اجماع کو نقل کرنے والے بہت سے علماء کلام ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس اجماع کو نقل کرتے ہیں امام نوی رحمہ اللہ اس اجماع کو بیان کرتے ہیں اور دیگر کئی امائے کلام بیان کرتے ہیں تو اس لیے احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ویسے بھی میرے بھائیو آپ یہ بتائیں کہ احتلام کب ہوتا ہے جی نیند کے حالت میں ہوتا ہے اور جو آدمی نیند کے حالت میں ہو وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا جی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہیں جو مرفول قلم ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جو مکلف نہیں رہتے جن سے بات پورچ نہیں ہوگی ان میں سے ایک فرمایا حتی وہ آدمی جو سویا ہوا ہو جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے تو احتلام نیند کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں انسان سویا ہوتا ہے یہ امر اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو اس سے بھی وعدے ہو رہا ہے کہ احترام کی وجہ سے روزہ فاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک اور دلیل بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور ام سلما رضی اللہ تعالیٰ ہا سے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلم کئی مرتبہ جنابت کی حالت میں ہوتے فجر طلوع ہوتی تو آپ جنابت کی حالت میں ہوتے اور اس کے بعد آپ غسل کرتے اور اس دن آپ روزہ رکھتے آپ دیکھیے کہ فجر طلوع ہوئی ہے تو آپ جنابت کی حالت میں ہیں غسل کب کیا ہے فجر کی اذان کے بعد ان کے روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے جب روزے کا وقت شروع ہوا ہے تو آپ کس حالت میں ہیں جنابت کی حالت میں ہیں. تو کیا جنابت کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا تو بہرحال یہ مسئلہ واضح ہے کہ احترام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا واللہ اللہ تعالیٰ عالم